بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی میرے ان پر لانت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی